آمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر آمان لائے پھر شک نہ کیا اور اپنجان جان اور مال سے اللہ کی میں جہاد کیا وہی سچے ہیں